قرآن کریم میں اس نئے مبارکہ میں ارشاد ہوا اندین مستقام کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پرور اللہ ہے فم مستقام پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے تتنس در والے انہیں پر اللہ کی رحمت اور اللہ کے انعام و اکرام نازل ہوتے ہیں اور انہیں کو اللہ کی طرف سے خوشخبری اور انہیں کو اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا پرانے کریم میں جگہ جگہ اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے اور ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور کسی قسم کا غم نہ کرو اور اللہ تبارک بطالی کی بارگاہ سے تمہیں اس جنت کی خوشخبری اور بشارت ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے ان محبوب بندوں کو یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم تمہاری دنیاوی اور اخروی زندگی میں مددگار ہیں ہم تمہارے دوست ہیں اور تمہارے لیے وہ ہے کہ جو تمہارے جی چاہیں جو تمہاری خواہش ہے تمہارے لیے وہی اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی خواہش کیا ہوتی ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوش ندی یہی اللہ کے نیک بندوں کی خواہش ہوتی ہے یہی تمنا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے انہیں یہ مجدہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہی ہے جو تم چاہو اور تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور جو تم وعدہ دیے جاتے ہو اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی یوں تو بڑی طویل فہرست ہے اور بے شمار اللہ کے وہ محبوب اور مقدس بندے ہیں کہ جنہیں ولی کہا جاتا ہے جنہیں مخلوق خدا ولی مانتی ہے اور انہیں ولی تسلیم کرتی ہے اور جگہ جگہ ان کے نام کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور لوگ عقیدت اور محبت سے ان کی یاد مناتے آئے ہیں اور مناتے رہیں گے الحمدللہ ہمارا تعلق ایسے ہی حضرات سے ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کو مانتا ہوا آیا ہے اور اللہ کے ولیوں کی عظمت کا قائل اور معترف رہا ہے حضرت خواجہ سلطان الد حسن معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علی کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں ان کی شخصیت کے نمایاں اور مختلف پہلو ہیں ہر پہلو ان کی زندگی کا اور ہر گوشہ ان کی ذات گرامی کا ایسا ہے کہ جس سے ہم قدم قدم پر سبق حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی زندگی کا ہر ہر عمل اور فعل ہمارے لیے مشعل راہ حضور صدی اللہ علیہ وسلم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذاتِ گرامی بر صغیر میں منفرد اولیاء اکرام سے تعلق رکھتی ہے اور ان کی ذاتِ گرامی کے, کے ایسے روشن پہلو ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو ان کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے علم و عرفان کا منبع اور مرکز رہی ہے وہ ایک طرف علوم ظاہری کے ماہر اور دوسری طرف وہ علوم باطنیہ کے ماہر نظر آتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت جامع علوم و فنون ایک طرف اگر ان کی قرآن کریم پر نظر ہے تو دوسری طرف ان کی حدیث پر بھی نظر ہے اور اس کا بیان اور اظہار انہوں نے اپنی مختلف مجالس میں فرمایا ہے جو کہ ان کے خلفاء سے ہم تک جو ہے وہ پہنچے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ بابا فرید الدین رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح سے ان کے بے شمار خلفاء سے ہم تک ان کی جو باتیں پہنچی ہیں وہ ایسے ایمان افروز ہیں کہ ان کو پڑھ کر اور ان کو سن کر جو ہے ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے شمار محافل اور مجالس میں جو واض و نصیحت اور ملفوظات ارشاد فرمائے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسے محتم بشان ہیں اور ایسے اپنے اندر عرفان و عرفان کے اور نور معرفت کے جلوے لیے ہوئے ہیں کہ جس سے روح باغ باغ ہو جاتی ہے تفصیل کا وقت نہیں اس لیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آیت کریمہ کے بھی آج جو ہے وہ سوالات کا ختم ہے اور میرے مختصر بیان کے بعد انشاءاللہ ورد کا آغاز ہوگا تو میں نہیں چاہتا کہ تفصیل میں جاؤں میں صرف ان کی بعض مختصر باتیں جو ہے وہ عرض کر کر اپنی گفتگو ختم کروں گا جس سے اندازہ ہوتا ہے اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیک وقت قرآن و حدیث پر کیسی نظر تھی آپ نے اپنی ایک محفل میں اور اپنی ایک مجلس میں والدین کی طرف دیکھنے قرآن کریم کو دیکھنے خانہ کعبہ کو دیکھنے اور علماء کرام کے دیکھنے کے بارے میں خاص طور پر بیان فرمایا تھا وہی باتیں میں جو ہے عرض کرتا ہوں آپ نے اپنی اس مجلس میں یہ فرمایا کہ وہ اولاد کہ جو اپنے والدین کے چہرے کی طرف خلوص دل سے اگر نظر کرے تو فرمایا کہ اس اولاد کو حج مقبول کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے اور آپ نے اس سلسلے میں ایک حکایت بھی بیان فرمائی فرماتے ہیں کہ ایک بہت ہی بدکار شخص کہ جو ہر گناہ کا مرتکب ہوتا تھا اور برائی میں ملوث رہتا تھا یہ فاسق و فادر شخص جب انتقال کر جاتا ہے اور اس کی تدفین ہو جاتی ہے تو خواب میں کسی کو یہ نظر آتا ہے تو یہ بہشت میں چہل قدمی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے بہشت میں نظر آتا ہے دیکھنے والا شخص اس فاسق و فادر کو جب بہشت میں جنت میں دیکھتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو تو بڑا ہی فاصق و فاجر تھا اور تو جنت میں موجود ہے اس کی کیا وجہ ہے تو کہنے لگا کہ واقعی فسق و فجور اس کی زندگی کا مشغلہ تھا لیکن ایک بات ضرور یہ تھی کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا تھا تو اپنی والدہ کی قدم بوسی کر کر نکلتا تھا اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسق و فجور کو معاف فرما دیا اور جنت مجھے عطا فرمائی اندازہ کیجئے کہ والدین کی طرف خلوص اور عقیدت سے نظر کرنے کی کیا قدر و منزلت ہے اور ہم کتنے غافل ہیں اور جن کے والدین حیات ہیں یا کوئی ایک ان میں سے حیات ہے تو وہ اس واقعے سے سبق حاصل کرے اور یہ سیکھے اور یہ سمجھے کہ والدین کا کیا مقام ہے اور والدین کی کیا قدر و منزلت ہے اور والدین کی طرف صرف محبت اور عقیدت سے اولاد کا دیکھنا کتنا جو ہے اپنے اندر اجر عظیم رکھتا ہے اور حضرت خواجہ بائی عزید بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے حضرت بائی بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ یہ آپ کو اتنا علوم و عرفان کا خزانہ کہاں سے حاصل ہو گیا اور کس طرح سے آپ کو یہ معرفت اور یہ مقام کیسے آپ کو حاصل ہو گیا حضرت رحمتہ اللہ تعالی اپنے وقت کے بڑے ولی کامل شخص گزرے ہیں وقت نہیں ورنہ میں ان کے بارے میں عرض کرتا کہ یہ کیسے اہل اللہ میں سے تھے اور کیسے صاحب دل تھے فرماتے ہیں کہ یہ مرتبہ مجھے جو ہے اپنے والدین کی دعاؤں سے ملا ہے اور کس طرح سے فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے محلے کے مکتب میں اپنے استاد سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو مجھے ایک روز میرے استاد محترم نے قرآن کریم کی عشایت کا جب درس دیا کہ حسانہ کہ تیرے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اسی کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو اور اس کی تشریح اور وضاحت میرے استاد نے جب بیان کی تو مجھے میرے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا اور میں جب گھر واپس آیا تو میں نے اپنی والد محترمہ سے عرض کی کہ آپ جو ہے میرے لیے دعا کریں تو میری والدہ محترمہ نے میرے لیے دعا کی اور ان وہ جو ہے گریہ کنا ہوئی اور میرے والدین نے میرے حق میں دعائیں خیر کی ایک روز ہوا یہ کہ والدہ محترمہ نے مجھ سے پانی مانگا یہ سردی کی رات تھی انتہائی سخت قسم کی سردی پڑ رہی تھی میں اٹھا اور پانی لینے کے لیے جب گیا اور پانی لے کر جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ کو نیند آ گئی تو جب میں نے دیکھا کہ والدہ محترمہ سو رہی ہیں تو میں نے مناسب نہ جانا کہ انہیں نیند سے جگاؤں میں ہاتھ میں پیالہ لے کر کھڑا رہا ان کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ نہیں معلوم کب ضرورت محسوس ہو جائے اور کب بیدار ہو جائیں اور پانی مانگے اور پانی لیے ہوئے میں ان کی خدمت میں حاضر نہ ہوں تو یہ اچھا نہیں ہے فرماتے ہیں سردی کی رات تھی اور میں ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیے ہوئے کھڑا ہو گیا اور سردی کیسی تھی فرماتے ہیں کہ پیالے میں جو پانی تھا وہ جم چکا تھا اور اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کو بھی سخت سردی محسوس ہوئی اور والد محترمہ کی آنکھ کب کھلی فرماتے ہیں کہ جب تھوڑا سا حصہ رات کا باقی رہ گیا تو میری والدہ محترمہ کی آنکھ کھلی جب انہوں نے دیکھا کہ میں ان کے سراہنے پانی کا پیالہ لیے کھڑے ہوئے ہوں تو بہت خوش ہوئی اور اتنی مسرور ہوئی کہ اٹھ کر جو ہے مجھے اپنی گود میں لے لیا اور میرے حق میں جو ہے وہ یہ اللہ خیر کی کہ یا اللہ میرے اس فرزند کو عظیم مرتبہ عطا فرمانا تو میری والدہ کی یہ دعا تھی جس کی جس کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ خاص عطا فرمایا اور اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تو میری میری والدہ اور میرے والد کی دعا سے مجھے جو ہے یہ معرفت کا اور علوم و فنون کا خزانہ مجھے جو ہے وہ حاصل ہوا ہے تو یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی ایک محفل میں ذکر فرمے اس کے بعد اپنے نے قرآن کریم کے بارے میں فکر فرمائے فرمایا قرآن کریم کا پڑھنا اور دیکھنا کس قدر عظیم درجہ رکھتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ من قر القرآن من کر القرآن من کر آحر من, من القرآن او کما قال علیہ السلط التسلیم جس نے قرآن کریم کو پڑھا جس نے قرآن کریم کا ایک حرف تلاوت کیا فرمائے کے ایک حرف تلاوت کرنے والے کو دس نیکیاں عطا ہوتی ہیں دس اس کے گنا معاف فرما دی جاتے ہیں اور دس درجے بلند فرمائے جاتے ہیں لا اقول حرف ان بلام اور بل الف حرف ان ولام ان حرف ان ومیم ان حرف او كما قال علی الصلاۃ والتسلیم فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے فرمایا بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے تو جس نے الف لام میم تلاوت کیا گویا کہ اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں درج ہو گئیں 30 गुना माफ ہو گئے 30 درجات اس کے بلند ہو گئے فرمایا کہ قران کریم اس قدر جو ہے برکات کا اور اس قدر جو ہے ثواب کا حامل ہے فرمایا کہ حضرت خواجہ قطب الدیناری بختیار کاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس مجلس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی حضور کیا قرآن کریم کو سفر میں ساتھ رکھا جاتا ہے جا سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر میں قرآن کریم لے جانے کی ممانعت فرمائی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار سے قرآن کریم کی بے ادبی کا اندیشہ ہوتا تھا کیونکہ مسلمان اس کی اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے تو ابتداء اسلام میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی تھی لیکن جب اسلام کو قوت حاصل ہوئی اور احراء اسلام کی تعداد بڑھی تو پھر آپ نے سفر میں قرآن کریم کو رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں فرمایا لیکن یہاں میں ارز کر دوں کہ اگر قرآن کریم سفر میں ساتھ لے جایا جائے, جائے تو یہ ضرور ملحوظ رکھا جائے کہ اس اونچی جگہ پر اس کو رکھا جائے ایسی جگہ نہ رکھا جائے کہ جہاں لوگ بیٹھے ہوں پیٹھ ہو رہی ہو یا جو ہے قرآن کریم کی طرف پاؤں ہو رہے ہوں یا خدا نا جو ہے کسی کو معلوم نہیں وہ قرآن کریم پر بیٹھ جائے سامان سمجھ کر تو یہ امر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ حالت سفر میں اگر قرآن کریم ساتھ ہو تو اونچی جگہ پر بلند جگہ پر ادب اور احترام کی جگہ پر اس کو رکھنا چاہیے اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ بے وضو اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے ہر مر... ہر موقع پر اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کو نہیں چھوا چھو جائے گا اس کی ممانعت قرآن کریم میں خود وارد ہوئی لائم کہ قرآن کریم کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ تو ارض یہ کر رہا تھا کہ آپ قرآن کریم کے ادب و احترام اور قرآن کریم کے دیکھنے کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے اسی موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کسی کے یہاں جو ہے وہ مہمان کے طور پر ٹھہرے اور میزبان نے آپ کو جس کمرے میں ٹھہرایا تو سلطان محمود غزنوی نے دیکھا کہ ایک طاق ہے اور اس میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے اب یہ باتیں کہیں قرآن و حدیث میں نہیں لکھی ہوئی بعض لوگ جو ہیں وہ جناب قرآن و حدیث کا بار بار ذکر کرتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بات قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی ہو اس کے جزیات اور اس کے بارے میں اصل مسئلہ ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ہوا ہے لیکن ایک ایک جزیہ اور ایک ایک مسئلہ حدیث و قرآن میں تلاش کیا جائے یا یہ ادب و احترام کی باتیں قرآن کریم اور احادیث میں تلاش کی جائیں سراہت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ تو ایسا جو ہے وہ قرآن احادیث میں نظر نہیں آئے گا لیکن یہ بات اور یہ امور اپنے اندر بڑی حقیقت رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ نے جس کمرے میں آرام کرنا تھا اور میزبان نے آپ کو جس کمرے میں آرام کرنے کے لیے ٹھہرایا تھا اس میں دیکھا کہ تاک ہے اور تاک میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے میزبان تو کمرے میں پہنچا کر چلے گئے تو جب آپ کی نظر پڑی قرآن کریم پر تاق پر تو آپ کے ضمیر نے آپ کے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس طرف جو ہے پاؤں پھیلا کر بھی آرام کیا جائے پوری رات سلطان محمود غزنوی بیٹھ رہے ساری رات جو ہے وہ جاگ کر گزار دی بیٹھ کر گزار دی لیکن قرآن کریم جس طاق میں رکھا ہوا تھا اس طرف جو ہے آپ نے ہر پاؤں نہیں کیے تو فرماتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ سلطان محمود غز نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام اور مرتبہ کا فرمایا تو قرآن کریم کا ادب و احترام یہ اپنی جگہ پر ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس سے بڑی بڑی برکتیں اور بڑے بڑے جو ہے انعام و اکرام حاصل ہو جاتے ہیں اسی ضمن میں آپ نے یہ فرمایا کہ ایک نوجوان کہ جو کہ بڑا ہی جو ہے بدکار اور بہت ہی جو ہے یعنی بے باق قسم کا تھا جب وہ انتقال کر گیا تو اس کو بھی لوگوں نے جنت میں دیکھا تو کہا کہ تو تو بڑا ہی بے ادب تھا اور بڑا ہی گستاخ تھا بڑا ہی بے باک تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیسے بخش دیا تو اس نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بڑا, بڑا ہی بے باک اور بڑا ہی گستاخ واقع ہوا تھا لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک عمل یہ ضرور تھا کہ جب میں پرانے کریم کو دیکھ لیتا تھا اور جہاں قرآن کریم مجھے نظر آ جاتا تھا تو میں وہیں پر کھڑا ہو جاتا تھا اس کے ادب و احترام کے لیے میں وہیں پر رک جاتا تھا گزرتا نہیں تھا شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ادب و احترام کے باعث جو ہے میری مغفرت فرما دی ہو اور میری جو ہے میری نجات فرما دی ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو مشاہدے میں آئی ہیں جو ان اہل اللہ نے اپنے مشاہدے سے دیکھی ہیں اور ان پر کشف ہوا ہے اور کشف کے ذریعے تمام واقعات ان کی نظروں کے سامنے جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالی کا بڑا مقدس کلام اور آخری پیغام ہے اس کا ادب و احترام نہ صرف یہ کہ اس کا پڑھنا اور اس کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا باعث برکت ہے بلکہ اس کو دیکھنا اور اس کا ادب و احترام کرنا بھی جو ہے بڑا باعث ادر و ثواب ہے اور بہت سے فیوز و برکات کا جو ہے یہ باعث ہوا کرتا ہے اور اسی مجلس میں آپ نے علماء اکرام کے فضائل و مناقب بھی بیان فرمائے اور فرمایا کہ علماء حق کی طرف دیکھنا اور ان کی زیارت کرنا فرمایا کہ ایک ہزار سال کی عبادت کے برابر ہے اور اسی اسی موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص کے جو علماء سے بہت ہی بیر رکھتا تھا اور بڑا حسد رکھتا تھا اور کس حد تک حسد رکھتا تھا فرماتے ہیں کہ جب علماء تشریف لاتے تو اس, یہ شخص حسد اور بس کی وجہ سے علماء حق کی طرف سے منہ پھیر لیا کرتا تھا فرمایا کہ جب یہ مرا ہے تو تدفین کی جا رہی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ تدفین کرنے میں بہت سے امور جو ہے وہ ملحوظ رکھے جاتے ہیں ان میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ میت کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو اور قبلہ رخ کرنے کے لیے یہ نہیں کہ جو آج کل دیکھنے میں آیا ہے بسا اوقات جو ہے بعض جنادوں میں شرکت کا موقع ملا ہے لوگ جو ہے جناب کرتے یہ ہیں کہ گردن جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ کابے کی طرف کرنے کے لیے قبلے کی طرف پھیرنے کے لیے گردن جو ہے وہ جناب گھماتے ہیں تو گردن نہیں گھمانا چاہیے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح سے مٹی جو ہے رکھی جائے تھوڑی سی اونچی کی جائے کہ گردن اور چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے گردن نہیں موڑی جائے گی اس سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بات ملحوظ رکھی جائے تو فرماتے ہیں کہ جب تدفین عمل میں آ رہی تھی ان کو دفن کیا جا رہا تھا تو قبلے کی طرف رخ کرنے کے لیے چہرہ کرنے کے لیے جب اس کو چک... قبلہ روکیا جاتا تھا تو ادھر وہ قبلہ رخ کرتے تھے اور فورن ہی جو ہے وہ قبلے اس قبلے سے اس کا رخ جو وہ پھر جاتا تھا غزیہ کہ بہت کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے قبلے کی طرف رخ ہو جائے شخص کا لیکن جب قبلے کی طرف رخ کرنے میں ناکام رہے یہ لوگ تو आवाज आई के چھوڑ دو اس شخص کو اسی حالت پر اس کا چہرہ کبھی بھی جو ہے قبلے کی طرف نہیں ہوگا کعبے کی طرف نہیں ہوگا اس لیے کہ دنیا میں یہ علماء حق سے جو ہے حسد اور کینے اور بغض کی وجہ سے اپنا چہرہ پھیر لیا کرتا تھا اس لیے جو ہے اس کو یہ صدا ملی ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے تبلے کی طرف نہیں ہو سکے گا تو اندازہ کیجئے آپ کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے مرد کامل ہیں ان کی روحانیت اور ان کی ولایت سے کسی کو مفر نہیں کسی کو جو ہے وہ انکار کی گنجائش نہیں ہے اور اللہ کے ولی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا کسی قسم کا تردد نہیں کیا جا سکتا ہے ہم اور آپ یہ باتیں تو کتابوں میں دیکھ کر جو ہے وہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کا ولی جو ہے ان تمام باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے وہ تمام ان باتوں کا مشاہدہ کی کرتا ہوتا ہے اس لیے تو جو ہے کیوں اس لیے کہ یہ بظاہر تو اپنی سر مبارک کی آنکھیں رکھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ آنکھیں بھی عطا فرماتا ہے کہ جس سے یہ باطنی امور کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کو باطنی امور اور باطنی معاملات کے دیکھنے کے لیے وہ آنکھیں عطا کی جاتی ہیں کہ جس سے جو ہے یہ ان باطنی معاملات کا اور ان امور کا کہ جو ہماری اور آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں ان آنکھوں سے جو ہے یہ ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے کتاب کی بات میں کوئی نہ کوئی تردد کیا جا سکتا ہے لیکن احلال کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں انکار کو گنجائش نہیں ہوا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان باتوں سے اور ان کے ان ملفوظات سے اور ان کے ان ارشادات سے جو ہے اپنی زندگی سمارنے اور ان کے ان فرمان عالیہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق کی نایت فرمائے و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین